کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دیں؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تو دنیا کی ساری زینتیں اور پاکیزہ چیزیں بندوں ہی کے لیے پیدا کی ہیں اس لیے اللہ کا منشا تو بہرحال یہ نہیں ہو سکتا کہ انہیں بندوں کے لیے حرام کر دے اب اگر کوئی مذہب یا کوئی نظام اخلاق و معاشرت ایسا ہے جو انہیں حرام یا قابل نفرت یا ارتقاء روحانی میں صد راہ قرار دیتا ہے تو اس کا یہ فعل خود ہی اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے یہ بھی ان حجتوں میں سے ایک اہم حجت ہے جو قرآن نے مذاہب باطلہ کے رد میں پیش کی ہے اور اس کو سمجھ لینا قرآن کے طرز استدلال کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی یعنی حقیقت کے اعتبار سے تو خدا کی پیدا کردہ تمام چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی اہل ایمان ہی کے لیے ہیں کیونکہ وہی خدا کی وفادار رعایا ہیں اور حق نمک صرف نمک حلالوں ہی کو پہنچتا ہے لیکن دنیا کا موجودہ انتظام چونکہ آزمائش اور مہلت کے اصول پر قائم کیا گیا ہے اس لیے یہاں اکثر خدا کی نعمتیں نمک حراموں پر بھی تقسیم ہوتی رہتی ہیں اور بسا اوقات نمک حلالوں سے بڑھ کر انہیں نعمتوں سے نواز دیا جاتا ہے البتہ آخرت میں جہاں کا سارا انتظام خالص حق کی بنیاد پر ہوگا زندگی کی آرائشیں اور رزق کے طیبات سب کے سب محض نمک حلالوں کے لیے مخصوص ہوں گے اور وہ نمک حرام ان میں سے کچھ نہ پا سکیں گے جنہوں نے اپنے رب کے رزق پر پلنے کے بعد اپنے رب ہی کے خلاف سرکشی کی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 اصل میں لفظ اسمن استعمال ہوا ہے جس کے اصلی معنی کوتا کے ہیں آسما اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو تیز چل سکتی ہو مگر جان بوجھ کر سست چلے اسی سے اس لفظ میں گناہ کا وفوم پیدا ہوا ہے یعنی انسان کا اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری میں قدرت و استطاعت کے باوجود کوتا کرنا اور اس کی رضا کو پہنچنے میں جان بوجھ کر قصور دکھانا اور حق کے خلاف زیادتی یعنی اپنی حد سے تجاوز کر کے ایسے حدود میں قدم رکھنا جن کے اندر داخل ہونے کا آدمی کو حق نہ ہو اس تعریف کی روح سے وہ لوگ بھی باغی قرار پاتے ہیں جو بندگی کی حد سے نکل کر خدا کے ملک میں خود مختارانہ رویہ اختیار کرتے ہیں اور وہ بھی جو خدا کی خدائی میں اپنی کبریائی کے ڈنکے بجاتے ہیں اور وہ بھی جو بندگان خدا کے حقوق پر دسترازی کرتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّتٍ أجل فَإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ولا يستقدمون ہر قوم کے لیے محلت کی ایک مدت مقرر ہے پھر جب کسی قوم کی مدت آن پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تاخیر و تقدیم بھی نہیں ہوتی محلت کی مدت مقرر کیے جانے کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ ہر قوم کے لیے برسوں اور مہینوں اور دنوں کے لحاظ سے ایک عمر مقرر کی جاتی ہو اور اس عمر کے تمام ہوتے ہی اس قوم کو لازمن ختم کر دیا جاتا ہو بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر قوم کو دنیا میں کام کرنے کا جو موقع دیا جاتا ہے اس کی ایک اخلاقی حد مقرر کر دی جاتی ہے بہی مانے کہ اس کے اعمال میں خیر اور شر کا کم سے کم کتنا تناسب برداشت کیا جا سکتا ہے جب تک کہ قوم کی بری صفات اس کی اچھی صفات کے مقابلے میں تناسب کی اس آخری حد سے فروتر رہتی ہیں اس وقت تک اسے اس کی تمام برائیوں کے باوجود مہلت دی جاتی رہتی ہے اور جب وہ اس حد سے گزر جاتی ہیں تو پھر اس بدکار و بدصفات قوم کو مزید کوئی مہلت نہیں دی جاتی اس بات کو سمجھنے کے لیے سورہ نو آیا چار دس بارہ نگاہ میں رہیں یا فمن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 والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئیک اصحاب النار ہم تیہا خالدون اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی بٹیں گے وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ بات قرآن مجید میں ہر جگہ اس موقع پر رشاد فرمائی گئی ہے جہاں آدم و ہوا علیہم السلام کے جنت سے اتارے جانے کا ذکر آیا ہے ملاحدہ ہو سورہ بقرہ آیات 38 انتالیس توحا آیات 123-124 لہذا یہاں بھی اس کو اسی موقع سے متعلق سمجھا جائے گا یعنی نو انسانی کی زندگی کا آغاز جب ہو رہا تھا اسی وقت یہ بات صاف طور پر سمجھا دی گئی تھی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 حتىََّ إذَا جَ أَْمْ رُسُل نَاَيتَ وَفَّوونَهُم قالُ أَينَ مَاكُتُمْ تَدَعونَ مِ دُون الله شہید ظاہر ہے کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں کھڑ کر اللہ کی طرف منصوب کرے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے ایسے لوگ اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے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 کلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا حتى اِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ انْظُرُوا وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ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 جواب میں ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے دوہرا ہی عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں ہو یعنی بہرحال تم میں سے ہر گروہ کسی کا خلف تھا تو کسی کا سلف بھی تھا اگر کسی گروہ کے اسلاف نے اس کے لیے فکر و عمل کی گمراہیوں کا ورثہ چھوڑا تھا تو خود وہ بھی اپنے اخلاف کے لیے ویسا ہی ورثہ چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوا اگر ایک گروہ کے گمراہ ہونے کی کچھ ذمہ داری اس کے اسلاف پر عائد ہوتی ہے تو اس کے اخلاف کی گمراہی کا اچھا خاصا بار خود اس پر بھی عائد ہوتا ہے اسی بنا پر فرمایا کہ ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ایک عذاب خود گمراہی اختیار کرنے کا اور دوسرا عذاب دوسروں کو گمراہ کرنے کا ایک سزا اپنے جرائم کی اور دوسری سزا دوسروں کے لیے جرائم پیشگی کی میراث چھوڑانے کی حدیث میں اسی مضمون کی توسیع یوں بیان فرمائی گئی ہے کہ جس نے کسی نئی گمراہی کا آغاز کیا جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ناپسندیدہ ہو تو اس پر ان سب لوگوں کے گناہ کی ذمہ داری عائد ہوگی جنہوں نے اس کے نکالے ہوئے طریقے پر عمل کیا بغیر اس کے کہ خود ان عمل کرنے والوں کی ذمے داری میں کوئی کمی ہو دوسری حدیث میں ارشاد ہے یعنی دنیا میں جو انسان بھی ظلم کے ساتھ قتل کیا جاتا ہے اس کے خون ناحک کا ایک حصہ آدم کے اس پہلے بیٹے کو پہنچتا ہے جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا کیونکہ قتل انسان کا راستہ سب سے پہلے اسی نے کھولا تھا اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص یا گروہ کسی غلط خیال یا غلط رویے کے بنا ڈالتا ہے وہ صرف اپنی ہی غلطی کا ذمہ نہیں ہوتا بلکہ دنیا میں جتنے انسان اس سے متاثر ہوتے ہیں ان سب کے گناہ کی ذمہ داری کا بھی ایک حصہ اس کے حساب میں لکھا جاتا رہتا ہے اور جب تک اس کی اس غلطی کے اثرات چلتے رہتے ہیں اس کے حساب میں ان کا اندراج ہوتا رہتا ہے نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر شخص اپنی نیکی یا بدی کا صرف اپنی ذات کے حد تک کی ذمہ دار نہیں ہے بلکہ اس امر کا بھی جواب دے ہے کہ اس کی نیکی یا بدی کے کی کیا اثرات دوسروں کی زندگیوں پر مترتب ہوئے مثال کے طور پر ایک کو لیجیے جن لوگوں کی تعلیم و تربیت سے جن کی صحبت کے اثر سے جن کی بری مثالیں دیکھنے سے اور جن کی ترغیبات سے اس شخص کے اندر زناکاری کی صفت نے ظہور کیا وہ سب اس کے ذناکار بننے میں حصہ دار ہیں اور خود ان لوگوں نے اوپر جہاں جہاں سے اس بدنظری وہ و بدنیتی و بدکاری کی میرا پائی ہے وہاں تک اس کی ذمہ داری پہنچتی ہے حتیٰ کہ یہ سلسلہ اس اولین انسان پر منتحی ہوتا ہے جس نے سب سے پہلے نو انسانی کو خواہش نفس کی تسکین کا یہ غلط راستہ دکھایا یہ اس دانی کے حساب کا وہ حصہ ہے جو اس کے ہم اثروں اور اس کے اصلاف سے تعلق رکھتا ہے پھر وہ خود بھی اپنی ذناکاری کا ذمہ دار ہے اس کو بھلے اور برے کی جو تمیز دی گئی تھی اس میں ضمیر کی جو طاقت رکھی گئی تھی اس کے اندر ضبط نفس کی جو قوت ودیت کی گئی تھی اس کو نیک لوگوں سے خیر و شرک کا جو علم پہنچا تھا اس کے سامنے اخیار کی جو مثالیں موجود تھیں اس کو صنفی بدعملی کے برے نتائج سے جو واقفیت تھی ان میں سے کسی چیز سے بھی اس نے فائدہ نہ اٹھایا اور اپنے آپ کو نفس کی اس اندھی خواہش کے حوالے کر دیا جو صرف اپنی تسکین چاہتی تھی خواہ وہ کسی طریقے سے ہو یہ اس کے حساب کا وہ حصہ ہے جو اس کے اپنی ذات سے تعلق رکھتا ہے پھر یہ شخص اس بدی کو جس کا اقتصاد اس نے کیا اور جسے خود اپنی صحیح سے وہ پرورش کرتا رہا دوسروں میں پھیلانا شروع کرتا ہے کسی مرض خبیص کی چھوت کہیں سے لگا لاتا ہے اور اسے اپنی نسل میں اور خدا جانے کن کن نسلوں میں پھیلا کر نمالوم کتنی زندگیوں کو خراب کر دیتا ہے کہیں اپنا نطفہ چھوڑ آتا ہے اور جس بچے کی پرورش کا وار اسے خود اٹھانا چاہیے تھا اسے کسی اور کی کمائی کا ناجائز حصہ دار اس کے بچوں کے حقوق میں زبردستی کا شریک اس کی میراث میں ناحق کا حقدار بنا دیتا ہے اور اس حق تلفی کا سلسلہ نمالوم کتنی نسلوں تک چلتا رہتا ہے کسی دوشیدہ لڑکی کو پھسلا کر بد اخلاقی کی پر ڈالتا ہے اور اس کے اندر وہ بری صفات ابھار دیتا ہے جو اس سے منقص ہو کر نمالوم کتنے خاندانوں اور کتنی نسلوں تک پہنچتی ہیں اور کتنے گھر بگاڑ دیتی ہیں اپنی اولاد اپنے اقارب، اپنے دوستوں اور اپنی سوسائٹی کے دوسرے لوگوں کے سامنے اپنے اخلاق کی ایک بری مثال پیش کرتا ہے اور نمعلوم کتنے آدمیوں کے چال چلن خراب کرنے کا سبب بن جاتا ہے جس کے اثرات بعد کی نسلوں میں مدت مدتھائے دراز تک چلتے رہتے ہیں یہ سارا فساد جو اس شخص نے سوسائٹی میں برپا کیا انصاف چاہتا ہے کہ یہ بھی اس کے حساب میں لکھا جائے اور اس وقت تک لکھا جاتا رہے جب تک اس کی پھیلائی ہوئی خرابیوں کا سلسلہ دنیا میں چلتا رہے اسی پر نیکی کو بھی قیاس کر لینا چاہیے جو نیک ورثہ اپنے اسلاف سے ہم کو ملا ہے اس کا عزر ان سب لوگوں کو پہنچنا چاہیے جو ابتدائے آفینس سے ہمارے زمانے تک اس کے منتقل کرنے میں حصہ لیتے رہے ہیں پھر اس ورثہ کو لے کر اسے سنبھالنے اور ترقی دینے میں جو خدمت ہم انجام دیں گے اس کا ازر ہمیں بھی ملنا چاہیے پھر اپنی صحیح خیر کے جو نقوش و اثرات ہم دنیا میں چھوڑ جائیں گے انہیں بھی ہماری بھلائیوں کے حساب میں اس وقت تک برابر درج ہوتے رہنا چاہیے جب تک یہ نقوش باقی رہیں اور ان کے اثرات کا سلسلہ نو انسانی میں چلتا رہے اور ان کے فوائد سے خلق خدا متبدع ہوتی رہے جزا کی یہ صورت جو قرآن پیش کر رہا ہے ہر صاحب عقل انسان تسلیم کرے گا کہ صحیح اور مکمل انصاف اگر ہو سکتا ہے تو اسی طرح ہو سکتا ہے اس حقیقت کو اگر اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو اس سے ان لوگوں کی غلط فہمیاں بھی دور ہو سکتی ہیں جنہوں نے جزا کے لیے اسی دنیا کی موجودہ زندگی کو کافی سمجھ لیا ہے اور ان لوگوں کی غلط فہمیاں بھی جو یہ گمان رکھتے ہیں کہ انسان کو اس کے اعمال کی پوری جزا تناسب کی صورت میں مل سکتی ہے دراصل ان دونوں گروہوں نے نہ تو انسانی اعمال اور ان کے اثرات و نتائج کی وسعتوں کو سمجھا ہے اور نہ منصفانہ جزا اور اس کے تقاضوں کو ایک انسان آج اپنی پچاس ساٹھ سال کی زندگی میں جو اچھے یا برے کام کرتا ہے ان کی ذمہ داری میں نوعلوم اوپر کی کتنی نسلیں شریک ہیں جو گزر چکی اور آج یہ ممکن نہیں کہ انہیں اس کی جزا یا سزا پہنچ سکے پھر اس شخص کے یہ اچھے یا برے اعمال جو وہ آج کر رہا ہے اس کی موت کے ساتھ ختم نہیں ہو جائیں گے بلکہ ان کے اثرات کا سلسلہ آئندہ سدہ برس تک چلتا رہے گا ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں انسانوں تک پھیلے گا اور اس کے حساب کا کھاتا اس وقت تک کھلا رہے گا جب تک یہ اثرات چل رہے ہیں اور پھیل رہے ہیں کس طرح ممکن ہے کہ آج ہی اس دنیا کی زندگی میں اس شخص کو اس کے قصب کی پوری جزا مل جائے درا حالے کہ ابھی اس کے قصب کے اثرات کا لاکھواں حصہ بھی رونما نہیں ہوا ہے پھر اس دنیا کی محدود زندگی اور اس کے محدود امکانات سرے سے اتنی گنجائش ہی نہیں رکھتے کہ یہاں کسی کو اس کے قصب کا پورا بدلہ مل سکے آپ کسی ایسے شخص کے جرم کا تصور جو مثلا دنیا میں ایک جنگ عظیم کی آگ بھڑکاتا ہے اور اس کی اس حرکت کے بے شمار برے نتائج ہزاروں برس تک اربوں انسانوں تک پھیلتے ہیں کیا کوئی بڑی سے بڑی جسمانی اخلاقی روحانی یا مادی سزا بھی جو اس دنیا میں دی جانی ممکن ہے اس کے اس جرم کی پوری منصفانہ سزا ہو سکتی ہے اسی طرح کیا دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا انعام بھی جس کا تصور آپ کر سکتے ہیں کسی ایسے شخص کے لیے کافی ہو سکتا ہے جو مدت العمر نو انسانی کی بھلائی کے لیے کام کرتا رہا ہو اور ہزاروں سال تک بے شمار انسان جس کی صحیح کے ثمارات سے فائدہ اٹھائے چلے جا رہے ہوں عمل اور جزا کے مسئلے کو اس پہلو سے جو دیکھے گا اسے یقین ہو جائے گا کہ جزا کے لیے ایک دوسرا ہی عالم درکار ہے جہاں تمام اگلی اور پچھلی نسلیں جمع ہوں تمام انسانوں کے کھاتے بند ہو چکے ہوں حساب کرنے کے لیے ایک علیم و خبیر خدا انصاف کی کرسی پر متمکن ہو اور اعمال کا پورا بدلہ پانے کے لیے انسان کے پاس غیر محدود زندگی اور اس کے گرد و پیش جزا و سزا کے غیر محدود امکانات موجود ہوں پھر اسی پہلو پر غور کرنے سے اہل تناسب کی ایک اور بنیادی غلطی کا اظہار بھی ہو سکتا ہے جس میں مبتلا ہو کر انہوں نے آوا گون کا چکر تجویز کیا ہے وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھے کہ صرف ایک ہی مختصر سی پچاس سالہ زندگی کے کارنامے کا پھل پانے کے لیے اس سے ہزاروں گنی زیادہ طویل زندگی درکار ہے خجا کے اس پچاس سالہ زندگی کے ختم ہوتے ہی ہماری ایک دوسری اور پھر تیسری ذمہ دارانہ زندگی اسی دنیا میں شروع ہو جائے اور ان زندگیوں میں بھی ہم مزید ایسے کام کرتے چلے جائیں جن کا اچھا یا برا پھل ہمیں ملنا ضروری ہو اس طرح تو حساب بے ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھتا ہی چلا جائے گا اور اس کے بےواق ہونے کی نوبت کبھی آ ہی نہ سکے گی وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا کہ اگر ہم قابلِ الزام تھے تو تم ہی کو ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزا چکھو اہل دوزک کی اس باہمی تکرار کو قرآن مجید میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے مثلاً سبھا آیات 31 تا 33 میں ارشاد ہوتا ہے کہ کاش تم دیکھ سکو اس موقع کو جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے پر باتیں بنا رہے ہوں گے جو لوگ دنیا میں کمزور بنا کر رکھے گئے تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بن کر رہے تھے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے وہ بڑے بننے والے ان کمزور بنائے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے کہ کیا ہم نے تم کو ہدایت سے روک دیا تھا جبکہ وہ تمہارے پاس آئی تھی نہیں بلکہ تم خود مجرم تھے مطلب یہ ہے کہ تم خود کب ہدایت کے طالب تھے اگر ہم نے تمہیں دنیا کے لالچ دے کر اپنا بندہ بنایا تو تم لالچی تھے جبھی تو ہمارے دام میں گرفتار ہوئے اگر ہم نے تمہیں خریدا تو تم خود بکنے کے لیے تیار تھے جب ہی تو ہم خرید سکے اگر ہم نے تمہیں مادہ پرستی اور دنیا پرستی اور قوم پرستی اور ایسی ہی دوسری گمراہیوں اور بدعمالیوں میں مبتلا کیا تو تم خود خدا سے بیدار اور دنیا کے پرستار تھے جبھی تو تم نے خدا پرستی کی طرف بلانے والوں کو چھوڑ کر ہماری پکار پر لبیک کہا اگر ہم نے تمہیں مذہبی قسم کے فریب دیے تو ان چیزوں کی مانگ تو تمہارے ہی اندر موجود تھی جنہیں ہم پیش کرتے تھے اور تم لپک لپک کر لیتے تھے تم خدا کے بجائے ایسے حاجت روا مانگتے تھے جو تم سے کسی اخلاقی قانون کی پابندی کا مطالبہ نہ کریں اور بس تمہارے کام بناتے رہیں ہم نے وہ حاجت روا تمہیں گھڑ کر دے دیے تم کو ایسے سفارشیوں کی تلاش تھی کہ تم خدا سے بے پرواہ ہو کر دنیا کے کتے بنے رہو اور بخشوانے کا ذمہ وہ لے لیں ہم نے وہ سفارشی تصنیف کر کے تمہیں فراہم کر دیے تم چاہتے تھے کہ خوش کو بے مدہ دینداری اور پرہیزگاری اور قربانی اور صحیح عمل کے بجائے نجات کا کوئی اور راستہ بتایا جائے جس میں نفس کے لیے لذتے ہی لذتے ہوں اور خواہشات پر پابندی کوئی نہ ہو ہم نے ایسے خوشنما مذہب تمہارے لیے ایجاد کر دیے غرض یہ کہ ذمہ داری تنہا ہمارے ہی اوپر نہیں ہے تم بھی برابر کے ذمہ دار ہو ہم اگر گمراہی فراہم کرنے والے تھے تو تم اس کے خریدار تھے